السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کا خیریت کے ہیں اللہ الحمد آپ کی دعائیں ہیں سکتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم والسماوات البروج ويوم الموعود وشاهد ومشهود قتيل اب قل أمار ذات الوقود هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم آج ہم سورت البروج پڑھیں گے سورت البروج مکی صورت ہے اس کے اندر 22 آیتیں ہیں اور اس کی ترتیب نزولی ہے 27 ترتیب نزولی 27 اور ترتیب توقیقی ہے 85 جیسے کہ میں اکثر صورتوں کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ترتیب نزولی ترتیب توقیفی ترتیب نزولی ایک نازل ہوتے وقت اس کا نمبر کون سا ہے دو ستائیس ہے ترتیب توقیفی قرآن حکیم میں یہ صورت کتنے نمبر پر آتی ہے پچاسی نمبر پر ترتیب توقیف ہی کہتے ہیں اچھا جی اس صورت کا تعلق بھی پچھلی صورت کے ساتھ ہے جیسے پچھلی صورت حضت سما ان شقت آسمان کا ذکر تھا اس میں بھی آسمان کا ذکر ہے ٹھیک ہے اسی طرح قیامت کا ذکر آئے گا تو اس کا بھی پورا پورا تعلق ہے اس صورت کے ساتھ جی اس کا شان نزول شان نزول مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع فرمائی اور کچھ لوگ ایمان لے آئے تو کپارے مکہ نے مسلمانوں کو تکالیف پہنچانا شروع کی تو مسلمان کم تھے تھوڑے تھے اور غریب تھے تو وہ جو تکالیف تھی کپار کی طرف سے وہ ناقابل برداشت تھی تو وہ اپنے تکالیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آرض کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے خوشخبریاں سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو امن و امان مل جائے گا اور تم اپنے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت اور قوت حاصل کرو گے تو جب یہ باتیں کفار کو معلوم ہوتی تو کفار ہنستے مذاق بناتے کہ یہ ذلیل مفلس ناوزب اللہ یہ تھوڑے ایمان والے کمزور غریب یہ کیا حقیقت رکھتے ہیں جو ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں اگر ہم عزت والے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ہمیں کیوں عزت دی ہے پھر ہمیں کیوں غالب کیا ہے حقیقت میں تو عزت ہمارے نصیب میں ہے اور ذلت غربت یہ مسلمانوں کے مقدر ہے تو اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی اور کپار کو تنبیح دی کہ ہم دنیا کے حالات کو پلٹتے رہتے ہیں بات سمجھ میں آ چنانچہ برجوں والی آسمان کی قسم برجو والے آسمان کی قسم سے اس صورت کا آغاز کیا ان انقلابات کی طرف اشارہ فرما دیا جو دن اور رات میں انقلابات پیش آتے ہیں بات سمجھ میں آگے اس پر یہ صورت نازل ہوئی وہ سما ادھر بروج شان نظول سمجھ میں آ گیا سما ذات البروج یہاں پر واؤ قسمیہ ہے قسم کے لیے قسم ہے اسما آسمان کی ذات والا ٹھیک ہے البروج برجوں والا یہ برج کی جمع ہے بروج برج کی جمع ہے برج بلند عمارت یا بلند محل کو کہتے ہیں اسی طرح ستون مینار گیلا اس کو بھی برج کہتے ہیں آسمانی برج بارہ ہیں شاہد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے مئو ذیخ القرآن مئو ذیخ القرآن ہجر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے وہ خطاب کرتا ہے جو یہ بندے سمجھیں تو ان بندوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ آسمان مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے مشرق تک بارہ برج ہیں بارہ برج ہیں جیسے خربوزہ کے اندر بارہ برج ہیں ٹھیک ہے تو یہ سورج بارہ مہینوں کے اندر یہ برج طے کرتے ہیں اس کی وجہ سے موسم بدلتے رہتے ہیں کبھی سردی آتی ہے کبھی گرمی آتی ہے کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے اور قسم ہے برجوں والے آسمان کی قسم ہے برجوں والے آسمان کی ولی الموعود المعود یوم کا معنی دن ولیوم اور قسم ہے دن کی المعود اس میں مفعول باب زاراب سے زارابو سے الموعود بات سمجھ میں آ اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ دیا گیا ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے ولیومل مرود اور قسم ہے وعدے کے دن کی اور قسم ہے وعدے کے دن کی آگے شاہدی ہوں مشہور شاہد پائل کے وزن پر حاضر ہونے والا مشہود مفعول کے وزن پر حاضر کیا گیا و مشہود اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی و شاہدیوں وہ مشہور اور اس کی قسم جس کے پاس حاضر ہونا ہے جس کے پاس حاضری ہے Absolutely. بات سمجھ میں آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جیلا okay. <tries> اصحاب الاخدود مجھول کا صیغہ ہے قتل معروف کا صیغہ قطلہ ماضی مجہول کا صیغہ پوتیلا قتل کیے گئے اصحاب والے والے صاحب والا اصحاب جمع ہیں القدود دود کھودنا کھودنا كند یہ خد کی جمع ہے زمین میں بڑا لمبا سا گڑا ٹھیک ہے خندق کھائی ندی لوگوں کی جماعت یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں لیکن یہاں پر خندق مراد ہے ٹھیک ہے زمین کے اندر خندق ہے قتل اصحاب کوتیلہ کوتیلہ یہاں پر بدعا کے لیے ہے ٹھیک ہے خدا کی مار ہونے والوں پر ان خندق یعنی وہ جو خندق ہے اسے کھودنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو اناری آگ کو کہتے ہیں دات والی البقو کا معنی ہوتا ہے ایندھن ایندھن ٹھیک ہے اس <تصفح> آگ والوں پر اللہ کی لعنت ہو جو ایندھن سے بھری ہوئی ہے ایندھن سے بھری ہوئی یہ ایک واقعہ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں پھر میں یہ سارا واقعہ آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی جب وہ علیہا اس کے اوپر قعود بیٹھے ہوئے تھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ عالا مایف عالونا اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ شہود اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے شہود گواہی دینا حاضر ہونا تو اس کو دیکھتے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے بات سمجھ میں آ گئی ترجمہ سمجھ میں آ گیا آواز آ رہی ہے میری اچھا اب ان کی تفسیر ذرا سمجھیے وَالسَّمَ اور قسم ہے بروج برجو والی برجو والے آسمان کی یہ جو بروج ہے نا اس سے مراد کیا ہے جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں اکثر مفسرین کے کہ اس سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بروج سے مراد محلہ ولیومل مؤود یوم مرود سے مراد قیامت کا دن ہے وہ شاہد شاہد سے جمعہ کا دن مراد مشہود سے عارف کا دن مراد ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم مرود قیامت کا دن مشہود عرف کا دن شاہد جمعہ کا دن جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اگر اس میں کوئی بندہ مومن اللہ سے کوئی دعائے خیر کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور جس شر سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالی اس شر سے اس کو پناہ آتا فرماتے ہیں یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ شاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے شاہد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَجِئنَا بِكَ عَلَى اور ہم نے بنا دیا آپ کو ان کے اوپر شہیدہ گوا ٹھیک ہے تو شاہد سے مراد حور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک اور جگہ پر وزال تو بہت سارے اقوال ہے شاہد سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں اور مشہود سے مراد انسان ہیں اور بعض کے نزدیک شاہد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے گواہ ہے اور مشہود سے مراد گزشتہ امتیں ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیتا کونو تاکہ ہم بنا دے اس امت کو لوگوں پر گواہ تو یہ امت کیا ہے شاہد اور گزشتہ امت مشہود بہت سارے اقوال ہے اس کے اندر قتل اصحاب الف یہ پہلے ساری قسمیں تھی اب یہ قطلہ اسحابل قطلا اسحاب القدود انار ذات الوقود یہ جواب قسم ہے ایک قول کے مطابق یہ جواب قسم ہے بات سمجھ میں آ گئی تو 호텔 سے پہلے لقد محذوف ہے لقد اچھا اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ بروج کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچتے تو یہ دعا کرتے اعوذ باللہ من جهد البلاء یہ اصحاب الاخدود کون تھے ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آگ کی خندقوں, خندقوں کے واقعات دنیا میں مختلف ملکوں مختلف زمانوں میں پیش آئے ہیں پھر ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ان میں سے تین واقعات کا خصوصیت سے ذکر کیا ٹھیک ہے اور مقاتل رحمہ اللہ نے بھی ان تینوں واقعات کو بیان کیا ہے ٹھیک ہے ایک واقعات نجران میں ہوا ہے جو ملک یمن میں واقع ہے دوسرا ملک شام میں تیسرا فارس میں یمن میں یوسف ذنوا سبن شرجیل جو ہوئی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا تو اس نے خندقیں کھدوا کر آگ سے بھروا دی تھی اور ایمان والوں کو ایمان لانے کے جرم میں ان خندقوں میں ڈال دیا تھا یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ستر سال پہلے پیش آیا ستر سال پہلے پیش آیا محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ یہ جو ضلع بادشاہ ہے اس نے بارہ ہزار آدمی جلا دیے تھے پھر جب اور بات حبشی نے یمن کو پتہ کر لیا تو ذنواس بھاگ کر گھوڑے سمیت سمندر میں گھس کر گیا شام کے علاقے میں اب تامول رومی نے ایسا ہی کیا تھا اور فارس میں حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بخت نصر نے اہل ایمان کے ساتھ یہی حرکت کی تھی بات سمجھ میں آ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور واقعہ بھی نقل ہے جو حبشہ میں اس وقت واقع ہوا جب بنی اسرائیل میں بت پرستی کا رواج عام ہو گیا تھا یہ کئی واقعات ہیں اس کے اندر کئی واقعات ہیں اب پامو سرومی نے اب پاموس قو کے ساتھ حمزہ با قو علی میم واسین اب پامو سرومی نے ٹھیک ہے تو یہ کئی واقعات پیش آئے ہیں تو یہ جو قرآن حکیم کے اندر قطع اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے تو اس سے کون سا واقعہ مراد ہے حضرت شاہ عبد العزیز راحی مح اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ چاروں قصے مراد ہوں یہاں پر کیونکہ یہ چاروں قصے ایمان والوں کے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلا واقعہ ہے ظلمواس ان آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے وجہ کیا اس کی کیونکہ یہ مکہ کے قریب ترین مکہ مکرمہ سے قریب ترین یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین زمانے میں یہی واقعہ ہوا تھا اور اہل عرب اس واقعہ کو خوب جانتے تھے اور یہاں تک کہ اس واقعہ کو دیکھنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ واقعہ مسلم شریف وغیرہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے بات سمجھ گئی تو اس واقعہ کی تفصیل کیا ہے انشاء انشاءاللہ کل پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو حبشہ میں واقع ہوا جب بنی اسرائیل بت پرستی میں پڑ گئے تھے تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا تو ایک واقعہ وہ بھی ہے اسی طرح کا واقعہ ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں بدھ پرستی عام ہو گئی تھی تو اس وقت اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ٹھیک ہے جی اور کوئی بات السلام علیکم